اب صورت الزخرف کا آواز ہے زخرف زیب و زینت کو کہتے ہیں آرائش کو کہتے ہیں اور زخرف سونے کو بھی کہا جاتا ہے گولڈ کو یہ مکی صورت ہے ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 43 ہے نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 63 ہے اور اس میں ایٹی نائن آیات ہیں اور سات رکو ہیں اگر ترتیب کے لحاظ سے دیکھا جائے تو جن صورتوں کا ذکر ہوا کہ چار پانچ صورتیں ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں اس میں سوریہ ذخروف بھی ہے کہ سور شورا کا قرآن پاک کے نزول کے ادوار سے نمبر باسٹھ ہے اور سوریہ زخروف کا ترسٹھ ہے تو یہ تمام صورتیں ایک کے بعد دوسری نازل ہوئی ہیں تو جب ان کا زمانے نزول ایک ہی ہے تو ان کے مضامین تقریباً یکساں ہیں یعنی یوں سمجھیے کہ اس زمانے میں جس طرح کے کافر پروپیگنڈا کرتے تھے ان کے اعتراضات کے جوابات ان صورتوں میں مختلف انداز سے دیے گئے اسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا حامیم والکتاب کتاب المبین حامین حرف مقطعات اللہ رسول علم برادی اللہ اور اس کی رسول اس کی مراد کو زیادہ جانتے ہیں والکتاب کتاب المبین روشن کتاب کی کسم انا جالنا قرآن عربی بےشک ہم نے اسے عربی قرآن بنایا لا تعقلون تاکہ تم سمجھو قرآن عربی میں نازل ہوا کیوں اس لیے کہ تم سمجھو کہ جس قوم پر قرآن نازل ہوا وہ عرب کے لوگ عربی کو سمجھتے تھے اس لیے معلوم ہوا کہ ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں جب ہم دنیا کی زبانیں اپنے کاروبار کے لیے سیکھ سکتے ہیں انگریزی زبان ہم سیکھ جاتے ہیں کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو جاپانی زبان سیکھ لیتے ہیں جرمنی زبان سیکھ لیتے ہیں وہ چائنیز بول لیتے ہیں اپنے کاروبار کے لیے محنت کرتے ہیں تو کیا ہم اللہ کے پیارے کلام میں غور نہ کریں یقیناً یہ نور قرآن نشستوں کی بہاریں ہیں کہ جو بھائی غور سے سنتے ہیں ان میں سے بعض کا بیان ہے کہ جب اب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو بسا اوقات قرآن کا مفہوم ہماری نگاہوں کے سامنے ہمارے ذہن میں ایسا گزرتا ہے کہ بسا اوقات رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں قرآن کا موضاء ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پاک سمجھنے کا مزید ذوق و شوق عطا فرمائے وہ ان اور بے شک یہ کتاب فی امل کتاب لوہے محفوظ میں ہے اور وہاں سے اس کتاب کا نزول ہوا لدئی ہمارے پاس ہے لا علی حکیم ضرور بلند و بالا ہے حکمت والا ہے اللہ رب العالمین بلند و بالا ہے وہ حکمت والا ہے اور یہ کلام بھی بلند و بالا ہے اور حکمت سے بھرا ہے اف ند رب ان سب کیا ہم تم سے اس ذکر کو بالکل پھیر دیں قرآن کا نزول بند کر دیں ان کنتم قومم اس وجہ سے کہ تم حد سے بڑھنے والی قوم ہو یعنی یہ نصیحتیں تمہیں بری لگتی ہیں تو کیا ہم نصیحت کرنا چھوڑ دیں حریش پاک میں آتا ہے کہ کافر بہت زیادہ قرآن پر اعتراض کرتے وہ سننے کو تیار نہ ہوتے لیکن قرآن کا نزول برابر ہوتا رہا تو فرمائے کیا تمہاری خاطر ہم قرآن کا نزول بند کر دیں اور یہ نزول کسی اور قوم پر کریں تو مفسرین فرماتے اگر ایسا ہوتا تو وہ قوم ہلاک ہو جاتی اور اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے کہ اگر ہم کسی کو نصیحت کریں اور وہ سننے کو تیار نہ ہو تو پیار محبت کے ساتھ مختلف انداز سے نصیحت کرتے رہیں ایک نہ ایک دن نصیحت کا ضرور اثر ہوگا تو یہ قرآن پاک میں وہ تاثیر ہے کہ عرب کے وہ لوگ جو سب سے زیادہ سخت تھے قرآن کا نزول ہوتا رہا اور آخر کار اس قرآن کے نور نے ان کے دلوں کو منور کر دیا اور یہ لوگ ایمان لے آئے وکم أَرْسَلْنَا من نبی فِي الینا اور بہت سارے نبی ہم نے پہلے لوگوں میں بھیجے وَمَا يَأْتِيهِمْ تین من نبی اللہ بِهِ ہی جب بھی ان کے پاس کوئی نبی آیا تو ان لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا وہ ان کے ساتھ مذاق کیا کرتے یہ کافر لوگ فع پس ہم نے ہلاک کر دیا اشد منہم بخشن ان لوگوں کو جو گرفت میں زیادہ سخت تھے جو زیادہ طاقتور تھے ہم نے انہیں بھی ہلاک کر دیا تو کیا یہ کافر پچھلی قوموں سے عبرت حاصل نہیں کرتے وہ مل اولین اور پہلے لوگوں کی مثال گزر چکی جو عبرت کے لیے کافی ہے آج بھی دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے ظالم متکبر اپنی قبروں میں پہنچ گئے کیا ان کا انجام ہمارے لیے عبرت نہیں والا ان سا ہوں اگر تم ان سے پوچھو من خلقت سماواتی وردا آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا لقول ضرور بضرور وہ کہیں گے خالق عزیز العلیم آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا جو غالب علم والا رب العالمین ہے یہ مشرقین مکہ کی ذہنیت کے مطابق بات کی گئی کیونکہ مشرقین مکہ اللہ تعالی کو خالق مانتے تھے لیکن ان کا عقیدہ شیطان نے یہ خراب کر دیا تھا وہ یہ سمجھتے تھے کہ اتنی بڑی کائنات ایک خدا نہیں چلا سکتا نوزب اللہ تو وہ سمجھتے تھے کہ کئی خدا ہیں رب العالمین نے فرشتوں کو کائنات کا نظام دیا لیکن اللہ تعالیٰ فرشتوں کا محتاج نہیں ہے ولیوں نبیوں کا محتاج نہیں ہے لیکن وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ چھوٹے چھوٹے بت جو ہیں ان کو الگ الگ ڈیوٹیاں دی گئی اور رب العالمین ان کا محتاج ہے اور ہمیں ان کی عبادت کا حکم دیا گیا نعوذ اللہ اللہ جا لقم لکم اور مہدن وہ ذات جس نے تمہارے لیے بچھونا زمین کو بنایا زمین کو بچھونا بنایا وہ جاں اعلیم فیح اور تمہارے لیے زمین میں راستے بنائے لال لکم تہ تاکہ تم ہدایت پاؤ تاکہ تم اپنی منزل کو پا سکو اگر چاروں طرف اونچے اونچے پہاڑ ہوتے تو پہاڑ میں سے راستہ بنانا یا پہاڑ کو کراس کرنا یہ عام آدمی کی طاقت سے باہر ہے آج بھی ایسے اونچے اونچے پہاڑ ہیں کہ کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو پہاڑوں کی چوٹیوں پر پہنچ کر وہاں پر جھنڈے گاڑ کر اپنا نام وہ عالمی ریکارڈ میں لکھوانا چاہتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ یہ طاقت نہیں رکھتے کہ وہ پہاڑ کو کراس کر کے دوسری جگہ جا سکے یعنی کئی ایسے بڑے بڑے پہاڑ ہیں جس کی چوٹی کو کراس کر کے دوسرے مقام پر نکلنا یہ انسان کے بس سے باہر ہے اگر ایسا ہی ہو جاتا تو لوگ ایک ہی جگہ پر قید ہوتے چاروں طرف پہاڑ اب جو جہاں ہوتا وہ وہیں پر قید ہوتا اللہ رب العالمین نے آسانی فرمائی پوری دنیا میں راستے موجود ہیں ہم جانا چاہیں تو ہم پوری دنیا کا سفر کر سکتے ہیں اور دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں لازم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں بقدر اور وہ ذات جس نے آسمان سے پانی کو ایک مقدار کے مطابق نازل کیا اگر پورے مہینے کی بارش یا پورے سال کی بارش ایک دن کے ایک ہی گھنٹے میں نازل ہو جائے تو انسان تباہ ہو جائے وقفے وقفے سے بارشوں کا نزول ہوتا ہے ان شرنا بِهِ بلدتم مئی تن پھر ہم نے مردہ شہروں کو زندہ کر دیا یعنی بارش کے ذریعے مردہ زمینوں کو آباد کر دیا وہ سرسب و شاداب زمینیں بن گئیں اور ان سے فصلیں پیدا ہو گئیں جو رب بیج سے اتنا بڑا درخت پیدا کرنے پر قادر ہے وہ تمہارے مٹی میں ملنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے کزالی کا تخ اسی طرح تمہارا نکلنا ہے تم نکالے جاؤ گے والذی خلق قل ازوا وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہر مخلوق کے جوڑے ہیں مذکر مونس نر مادا وجہ لکم من الفلک کی انامی اور تمہارے لیے کشتیاں اور مویشی پیدا کی ہے ماں جن پر تم سوار ہوتے ہو تمہیں سوار ہونے کی عقل اور یہ چیزیں تمہارے قابو میں کرنے کے لیے تم میں طاقت اللہ نے عطا فرمائی تستابو عَلَى رہی تاکہ تم ان جانوروں کی پیٹھ پر سوار ہو جاؤ سم پھر تب کرو نیا پھر تم اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو کشتی پر بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کرو سواریوں پر گاڑیوں پر اور جانوروں پر بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی مہیا فرمائی ادسوئی تم عَلَيْهِ جب تم ان سواریوں پر اطمینان سے بیٹھ جاؤ وہ تو اس وقت تم کہو لدی سخارا یہ سواری کی دعا ہے اکثر لوگ حادثات سے بچنے کے لیے سواری کی دعا تو پڑھ لیتے ہیں لیکن کبھی اس کے مفہوم پر غور نہ کیا یہ سواری کی دعا اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا ہے اے مالک کو مولا تو پاک ہے کہ تو نے ہمیں یہ سواری عطا فرمائی اور شکر کے یہ معنی ہے کہ بندہ اللہ کی نعمت کی قدر کرے اور ہمیشہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے سبحان الذي پاک ہے وہ ذات سخر لنا ہادا جس نے ہمارے لیے اسے قابو میں کر دیا سخر ہمارے قابو میں دے دیا کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہائی جہاز بھی پائلٹ کے قابو سے باہر ہو جاتا ہے ٹرینیں اور گاڑیاں یہ بھی قابو سے باہر ہو جاتی ہیں کبھی کبھی کشتیاں بھی ڈوب جاتی ہیں تو جب ہم کشتی میں بیٹھے تو ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور قاعدہ یہ ہے لائن شکر تم لازی اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور نعمتیں عطا فرماؤں گا تو جب وہ کشتی میں بیٹھ کر یا سواری پر سوار ہو کر وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا اور حدیث پاک میں فرمایا وہ حادثات سے محفوظ رہے گا سخر نہ تو نے ہمارے لیے اس سواری کو قابو میں کر دیا کن نہ لہو مکری اور ہم اسے قابو میں رکھنے کی طاقت نہ رکھتے تھے اگر تو ہماری آنکھ کو لے لے ہمارے کانوں کو لے لے ہمارے ہاتھوں پر فالج پڑ جائے ہمارے پاؤں بریک نہ لگا سکیں یا ہماری عقلیں چلی جائیں تو بتائیے کیا ہم کوئی گاڑی چلا سکتے ہیں یہ اللہ کا کرم ہے وہ اننا الاب بنا لمن قلیبونا اور بے ہم اور بے ہم بنا اپنے رب کی طرف لمن قلیبونا ضرور پلٹنے والے ہیں یعنی یہاں پر آخرت کی یاد بھی ہے کہ کوئی سواریوں میں مشغول ہو کر وہ اللہ کو نہ بھول جائے ایک نہ ایک دن ہمیں دنیا سے جانا ہے یہ سواریاں تو عارضی فائدے ہیں حقیقی سواریاں تو جنت کی سواریاں ہیں چونکہ یہ آیت ہم اکثر پڑھتے اور سنتے ہیں تو ایک مرتبہ پھر اس کا ترجمہ سماعت کیجیے سبحان اللہ سبحان کے معنی پاک ہے اللہ ذات خرا جس نے قابو میں دیا لنا ہمارے لیے ہاد اس سواری کو وَمَا اور نہیں کنہ ہم تھے لہو اس سواری کو مقرنی قابو کرنے والے یعنی یہ سواری پر ہم قابو کر لیں اور سواری ہمارے اختیار میں رہے ہمارے کنٹرول میں رہے اس کی ہم میں طاقت نہ تھی یہ تو اللہ نے عطا فرمائی و اور بے شک ہم علا عبینا اپنے رب کی طرف لمن قلیبونا ضرور پلٹنے والے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ مسلم شریف میں ہے کہ آپ یہ سواری کی دعا پڑھنے سے پہلے تین مرتبہ الحمد للہ سبحان اللہ اور اللہ اکبر یہ آپ تین مرتبہ فرماتے اور ایک روایت میں ہے کہ اس کے بعد کل میں طیبہ ایک مرتبہ فرماتے الحمد سبحان اللہ اللہ اکبر تین تین مرتبہ فرماتے اور ایک مرتبہ پڑھتے لا الہ الا اللہ اور اس کے بعد پھر آپ سواری کی دعا پڑھتے وجہ الہ من عبادی اور ان لوگوں نے اللہ کے مقابلے میں اللہ کی مخلوق ہی میں سے جز ان جز بنا دیے اللہ کے بندوں کو انہوں نے خدا سمجھا یا خدا کا جز سمجھا جیسے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا یہودی حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں اور بعد مشرقین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے ہیں تو بیٹا اور بیٹی وہ جز ہوتا ہے اللہ تبارہ کا وطالعہ اولاد سے پاک ہے کوئی اس کا جز نہیں ہو سکتا ان انسان الکفور مبین بے شک انسان سرور کھلا نہ ہے وہ ناشکری کرتا ہے